اب چلیے سیکنڈ سب بک اس میں یہ ہے کہ دو صورتیں آپس میں پہلے جوڑے کی شکل میں ہیں پھر تیسری صورت منفرد مجھاج کی آئے گی پہلی صورت سورہ مارج بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عضابی واقع مانگا ایک مانگنے والے نے ایک عذاب جو واقع ہونے والا ہو دل کافرین لہ صلاح داخے کافروں کے لیے وہ دافع کوئی نہیں ہوگا اس کے لیے کہ دفع کر سکے ہٹا سکے وہ تو آئے گا اس میں بڑا اختلاف ہے بہت کم لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ عذاب طلب کرنے والے محمد الرسول اللہ ہے مجھے اس کا پہلے بھی یقین تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ خود شاہب القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے تو پھر تو راہر بات ہے کہ کوئی یقین کی بات ہے کو شروع شروع ہے ادش لیکن جس طریقے سے حضور کو ستایا جا رہا ہے تازہ کہہ رہے ہیں وہ جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ پہلے تین سال تک تو ساری پرسٹیکیوشن جو تھی وہ پرسن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات محمدی پر مرکوز تھی کہ ساری بس کی گانٹھ یہ ہے اف یو کین کل ہز ول تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں دائی بیٹھ جائے تو باقی تو خود ہی بیٹھ جائے ان یعنی کی حیثیت کیا ہے تو داڑی ہے فل تھری ایئر کسی کو کچھ نہیں کہا انہوں صرف آپ کو ہی اور وہ بھی پروسیکیوشن بھی صرف بربل مار نہیں پاگل مجمون شاید شاید مسور قذاب سارے الفاظ کو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ اس کا رد عمل بھی تو ہوتا ہے نا آخر محمد رسول اللہ بھی انسان تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر آغاد آنا چاہیے اور اس کا جو جوڑا ہے وہ سورہ نوہ ہے نبی نے کیسا عذاب مانگا تھا وہ تو آگے آ جائے گا وہ اول پہلے رسول حضرت نوح ہے اور آخری رسول محمد ہے. سالا واقع لیسا من اللہ ذل معارج وہ عذاب جب آئے گا تو اس اللہ کی طرف سے آئے گا جو بہت درجوں والا ہے تارج المرائے یوم انکان مقدار ہو خمسینا الفسنا چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی جانب ایک دن میں جس کی مقدار ہے پچاس ہزار برس اب یہ پھر آیات متشابہات میں سے ہم نہیں سمجھ سکتے عام خیال یہ ہے کہ قیامت کا دن ہے پچاس ہزار برس کا لیکن اہل ایمان کو ایسے معلوم ہوگا کہ بہت ہی ہلکا سا کوئی بس ایک دن یا اس کا کچھ حصہ یا جیسے دن میں ایک نماز فرض ادا کر لیتا ہے بس اسے زیادہ نہیں یہ تو احساس کی بات ہے فسمر سبرن جمیلا اصل یہ ہے کانٹے کی بات تو اے نبی آپ صبر کیجئے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے ہے دور وسالے بہر ابھی تو موجوں میں گھبرا بھی گئی فسبیر سبرن جمیلا صبر کیجئے دیکھیں پہلی صورت کیا تھی فسمر یہو میرم ولا تک ان کا اس مچھلی والے کے مالندہ ہو جائیے گا فسمیر سبرن جمیلا ان نہم یرو نہ قریبا یہ تو دیکھ رہے ہیں اس کو دور اور ہم دیکھ رہے ہیں بالکل سامنے ہمارے سامنے ہماری نگاہوں کے سامنے اس کا تجربہ بھی ہو جاتا ہے آپ کو مجھے تجربہ ہوا تھا ہائی سفر میں پہلی مرتبہ نائٹ کوش سے سفر کیا ہے 1962 کی بات ہے 90 روپے کرایہ تھا کراچی لاہور کے درمیان پھوکر چلتا تھا آرام آرام سے ساڑھے تین چار گھنٹے میں آتا تھا لاہور سے کراچی اتنی ہائٹ ہوتی تھی کہ آپ ٹھیک دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب لودرا آ گیا ہے یہ سما سٹا ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ باہل پور ہے لائٹس تھے میں نے سوچا کہ میں بیک وقت تین شہر دیکھ رہا ہوں اس وقت لائٹس جو ہے لودرا کی بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے باہل پور کی بھی ہے سبا سٹا کی بھی ہے جب ٹرین میں ہم سفر کرتے تھے تو جب پہنچتے تھے لوگرا تو سمجھتے تھے ابھی آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا باہل تو سارا فرق جو کہا آئنسٹائن نے ایوری تھنگ از ویلیٹو میرے لیے وہاں فاصلہ ہی نہیں ہے میں آنے واحد میں دیکھ رہا ہوں چینوں کو ریل سے سفر کرنے والے کے لیے ابھی بہاول مستقبل میں اور اس سے آگے سوا سٹا اور مستقبل میں یہی فرق یہی مسئلہ ہے اصل میں اللہ تعالی کے لیے ہر چیز آنے واحد میں موجود ہے ان نہ ہوں و نراہو ہمارے تو سامنے حسبر سورن جمیلا ان نہم یرو نہ نراہو کریبا یو نو بہل جس دن کے آسمان ہو جائے گا جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا یا تکون الجمال کل اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی یا اون رنگی ہوئی ولا یسل حمیم الحمیما کوئی دوست کسی دوسرے دوست کا حال پوچھے گا نہیں بس سلون سب دکھا بھی دیے جائیں گے دیکھو وہ تمہارا دوست بڑا بڑا زبری دوست تھا وہ جا رہا ہے پوچھتا ہے وہ تمہارا باپ جا رہا ہے وہ تمہاری ماں جا رہی ہے وہ تمہاری جورو جا رہی ہے یا وہ تمہارا شوہر جا رہا ہے یہ بس سرون دکھا بھی دیے جائیں گے تاکہ حرف کا اور اضافہ ہو جائے یا بد المجرم میں لو من عذاب نظام یو مزد میں بنی وہ صاحبت ہی واسی و فصیلت ہی لتی اس روز تو ہر مجرم یہ چاہے گا کسی طریقے سے مجھ سے اس عذاب سے بچانے کے لیے فلیے میں لے لیے جائیں میرے بیٹے میری جو میرے بھائی میرا سارا کنبا جو مجھے پناہ دیا کرتا تھا وہ منفردے زمین جو بھی زمین میں تھے سب کو جھونک دیا جائے سمجھی کسی طرح مجھے بچا لیا جائے یہ ہے جسے ہماری روایات میں کہا جاتا تھا نفسی نفسی اور یہ دوسری مرتبہ پھر آیا یہ معاملہ سورا آپس میں یومر و بنقی ہے بہن و بی یونی ایک کو اپنی پڑی ہوگی نہیں اب تو خود ہی بھگتنا ہے کوئی تمہاری طرف سے فلمیا نہیں دیا جائے گا ہر ایک شخص کو اپنی ہے کلحوم آتی ہے یوم القیامت پردہ ہر ایک کو آنا ہے اس دن قیامت کے دن اکیلے اکیلے نہیں اب تو یہ آگ ہی ہے تب کی ہوئی آگ نزلہ اتر جو کریجوں کو کھینچ لے گی یہ آگ ہماری طرح کی آگ نہیں ہے ہم اس کو اب آگے دیکھیں گے چل کر آخری پارے میں تب کلے وہ آجن یہ آگ وہ ہے جو دل کے اوپر جو ہے جلن پیدا کرے گی براہ راست آج کل ہے یہ الٹرا وائلٹ لین ہے فلاں ہیں یہ ہے وہ ہے ان سب کے کہ وہ کھال کو نہیں جلاتی اندر جا کر ان کے ہیٹ کا اثر ہوتا و وہ پکارے گا ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی تھی اللہ کے کلام سے دین کی دعوت سے نبی کے ابلاغ سے وہ طول اور پیٹھ موڑ کر چل دیا تھا وہ جمع نے پوری زندگی لگائی تھی مال جمع کر کر کے صحت سے رکھنے کی ان نل انسان خلے کا حلوہ یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے تھر بلا یعنی انسان کی خلقت میں تھر بلا پن ہے انسان کی خلقت میں اجلت پسندی ہے انسان کی خلقت میں ذوق ہے وہ ظلوم ہے وہ جہول ہے فطرت انسانی انسان کا وہ حصہ جو جی روح ہے وہ ہے کہ جو پلن ترین مقام پر ہے لقت حلق نہ انسان فی آخر تقوی علامت صحیح شر و جزوا اس کی یہ حلوہ ہونے کی مثال کیا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے جزا فضا کرتا ہے چیختا چلاتا ہے وضا مس خیر و منوا کوئی خیر مل جائے تو سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے کہ کسی اور کو کوئی حصہ نہ اس میں سے مل جائے سب اپنی تجوری میں بھر لوں ال المسلی سوائے ان کے جو نماز پڑھنے والے ہیں اب یہ بالکل وہ آیات آ ہیں جو ہم اٹھارہویں پارے کے شروع میں سورہ مومنین میں پڑھ چکے ہیں ان ال انسان خل ازا مسح ال شر و جزوا و اضا مس خیر انسان کی تخلیق ہوئی ہے تھردل پن کے ساتھ کمزور ہے خلقل انسان و ضعیفہ خلکل انسان و من آجل اندہو کا نہ یہ سب چیزیں خلقت انسان ہمارے وجود کا جو حصہ اس عالم خلق سے متعلق ہے اس میں یہ ساری کمیاں ہیں ہمارے وجود کا جو اصل حصہ ہے جو عالم امر سے متعلق ہے یا سلون قادی روح کلی روح من عمد ربی یہ چیزیں اس سے وابستہ نہیں ہیں لیکن جب ہم اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہو ولا تکن کلزین رسول اللہ پانساہم انفوساہم ہم نے اللہ کو بلا دیا اللہ نے ہماری روح سے ہم غافی کر دیا اب ہے جو ہم گر حیوان تو ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے جدا فضا کرتا ہے نالا شہ و چیخ پکار میدا مصحل خیر و منوا اور اگر خیر ملے تو سب کو سمیٹ کر اپنے پاس ہی رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس مزدل پن سے پھردلے پن سے اوپر اٹھنے کے لیے جو چیزیں جو پروگرام اللہ نے دیا ہے اس لیے آپ کو یاد ہوگا اٹھارہویں پارے میں سورہ مومنین کی ابتدائی گیارہ آیات ہمارے منتخب نصاب میں وہ تیسرے حصے کا پہلا سبق ہے اس میں وہ بھی شامل ہے یہ بھی شامل ہے کیونکہ یہ دونوں بالکل مشابے مقامات ہیں بلکہ باس پہلو سے ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں مزاحت کرتے ہیں ان قرآن یو فصر و بازو بازار یہ ہے تعمیر سیرت کچی گیٹ تھی آپ نے اس کو ڈالا ہے آگ میں پکا لیا ہے تو وہ پختہ ہو گئی ہے تو کچھ نہ کچھ پختہ ہونے کے لیے تو آگ میں جل اور خاک میں رل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر کچی اینٹوں کا گھروں کا تو ایسا یہ ہے سیلاب کے اندر تو کھڑا نہیں رہ سکتا پکی اینٹیں ہوں سیمنٹ ہو لگا ہوا تو بارہول سیلاب کو بھی جھیل جائے گا اب وہ پروگرام کیا ہے المسلی نقطۂ آغاز ہے نماز کہ جو تعمیر سیرت کا پہلا پتھر ہے کارنر سٹون آف دی بلڈنگ آف یور اون کیریکٹر لیکن سلاب کون سی علی احملات دائمون جو اپنی نمازوں پر مقاومت کرتے ہیں مدامت کرتے ہیں گنڈے دار نہیں مستقل وہاں تھا خاشعون جو نماز کا باطن تھا قدف لہ مومنون الظین فی صلام خواش والذین وزین فی اموالم حق معلوم اور نسائل محروم اور وہ کہ جن کے اموال میں معین حق ہے مانگنے والے کا اور محروم کا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہمارے پاس آ بس ہمارا ہی ہے بلکہ اس میں حق ہے جو بھی اسی وجہ سے محروم طبقہ ہے آپ کی سوسائٹی کا جو کسی اپنی مجبوری میں آپ کے سامنے دفتے سوال براز کر رہا ہے ان کا حق اللہ نے آپ کے مال میں رکھا ہوا ہے وہ حق ادا کرو حق بحقدار رسید اس پر قبضہ مخفانہ نہ رکھو اور یہ اس کا تعلق کس سے ہے وہاں تھا وزین ہم زکات فائل <فَاعِلُون> تو زکات کے لیے وہ مسلسل کوشاں رہتے ہیں جد و جہد کرتے رہتے ہیں تسکیہ نفس کی اس کو تسکیہ نفس کی شکل کیا ہے جیسے سورہ حدیب میں اب پڑھ چکے ان المصدقین اب المصدقات واکر الواح کر تسکیہ نفس جو ہے وہ مراقبوں سے اور ضربوں سے نہیں ہوتا دولت کے اخبار اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں اور مراقبے ہو رہے ہیں ضربے لگ رہی ہیں اس سے نہیں ہوگا تسکیہ نفس مال نکالو تب ہوگا تم نے وہ سارا گن تو اپنے اندر سنبھال کے رکھا ہوا ہے کے اور وہ لوگ جو قیامت کے دن پر جزا و سزا کے دن پر فیصلے کے دن پر اس کی تصدیق کرتے ہیں اب اس سے ان کا تعلق کیا ہوا جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اس کے لیے زندگی اس زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ امر ہے امر کسے کہتے ہندی میں وہ جس کے لیے مرنا نہ ہو یہ ہماری زندگی فائناائٹ ہے ختم ہو جائے گی لیکن پوٹینشلی یہ انفائناٹ ہے کیوں اس کا نتیجہ انفائناٹ زندگی میں نکلے گا جو کچھ یہاں کماؤ گے بڑی کمائی ہے تو وہ خالدین فیحا اور اگر نیکی کمائی ہے تو خالدین فیحا کہاں سے کماؤ گے اسی وقت سے کماؤ گے نا پونجی تو یہی ہے اسی لیے سورت العصر میں اسی کی تو قسم کھائی ہے ولاس انسان ہو سکو غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی گھر گھڑی ان کی ایک اور گھٹا دی اس حوالے سے جن کا آخر کو یقین ہو جائے وہ پھر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے وظین یہ وہاں تھا یہاں ذکر کر دیا جو اس کا اصل سبب ہے کیوں وہ لنگ سے دور رہتے ہیں ولدینہ یوسف دقول رب وہ یوم الدین کی پوری تصدیق کرتے ہیں ولدینہ ہم بن عذاب رب ہیم جو اپنے رب کے عذاب سے لڑذاؤں ترسا رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں ان عذاب رب ہیم غیر و معمول یقیناً رب،, رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی ہو جائے چنت ہو جائے بلدین احمل فروج ام ہافدون اباب الکمان ہوں فنو منوبین کا فلاق <تصفح> یہ جوں کے توں الفاظ وہاں بھی تھے یہاں بھی بلدین احمل امانات ہی واہدوم یہ بھی وہیں بھی تھے یہاں بھی سیکس ڈسپلن خواہش نصف پر شہباد کے اوپر قابو زنا سے اور غلط حرکتوں سے بچنا پھر جو بھی امانات ہیں اور جو عہد ہیں ان کا پورا پورا, پورا پاس کرنا یہاں ایک اضافی شے آئی ہے و لذیذ احماد اہم جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں اصل میں یہ بھی ایک امانت ہے گواہی ایک گواہی وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گا منظم شہادت اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی یہود کے علماء کے پاس انہوں چھپا لیا اس کو تو گواہی پر قائم رہنا گواہی کو واضح کرنا ولزین علی اللہ جو ہاتھ اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں الای جناتی مکرم یہ ہوں گے جو جنتوں میں ہوں گے اور وہاں ان کا اعزاز و اکرام ہوگا فمال الزین کفروں کے بلاک تو کیا ہوگی یا ان کافروں کو اے نبی وہ آپ کی طرف آتے ہیں غول کے غول دوڑتے ہوئے آتے ہیں یمین والی شمال عظیم دہنے سے باہن سے غول کے غول آتے ہیں جیسے کہ آپ پر جھپٹ پڑیں گے کیونکہ جب وہ دیکھتے تھے کہ حضور کہیں کھڑے ہیں اور قرآن سنا رہے ہیں تو یہ لوگ آتے تھے کہ کئی لوگوں کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی اور کسی کے دل میں اتر گئی تو ہمارے ہاتھ سے تو نکل جائے گا یتما وہ کل میم منہ یوتھا جنتنائی <نَعِن> کیا ان میں سے ہر ایک واقع تن اس کا خواہش مند ہے کہ اسے جنت نہیں میں داخل کیا جائے کل نہ نہیں انا خلق نہ ہوں یہ جانتے ہیں ہم نے جس چیز سے انہیں پیدا کیا ہے گندے پانی کی بوند فلا بربل مشارق انقادرو دیکھیے یگ مشرق اور مغرب آ رب رب و رب المغرب وہ سورج رحبان میں تھا مشرق اور مغرب تو بہت دفعہ آیا تو نہیں قسم ہے مجھے مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی ان کا ہم قادر ہیں اس پر اللہ نبد دلا خیر کہ ہم ان کو ہٹا کر ان سے بہتر لے آئیں اب اس کو دونوں دو دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ ان کو ختم کرے اور کوئی اور قوم اٹھا لے جیسے قوم آج کے بعد قوم سمود اٹھائی قومی منہ کے بعد قومی آپ کو اٹھایا اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ باس بادل موت میں ہم جو انہیں اب نیا جسم دیں گے وہ اس جسم سے بہتر ہوگا جو آج ان کے پاس ہے امسان ہوں تو تین دفعہ آ چکا اللہ نمبر کہ ہم ان کو ان جیسے جسم دے دیں لیکن ان جیسے تو ہوں گے لیکن ان سے بہتر ہوں گے انجورینس زیادہ ہوگی آپ جو ہے ان کو جڑائے گی دوبارہ پھر کھانے ہو جائیں گی یہ ساری جو مشقتیں جھیلنے کے لیے وہ جسم جو ہے اس کو عام جسم پر قیاس نہ کرو اور جہنم کی آگ کو یہاں کی آگ پر قیاس نہ کو بمان ہم مضبوط ہم اس میں کوئی ہارے ہوئے نہیں ہیں یہ ہمارے قابو سے نکل نہیں جائیں گے فضر ہوں دیکھیے وہی لشکر آ گیا چھوڑیے نبی کو جان دیجیے ان کو فضر ہوں چھوڑیے ان کو یا پوجو وہ انہی باتوں میں لگے رہے ہنستے رہیں مذاق کرتے رہیں بات بات میں بات نکالتے رہیں کھال کی بار اتارتے رہیں لگنے لگنے دیجیے انہیں حت یولاقو یوم الزی ادول یہاں تک کہ جب ان کی ملاقات ہوگی اپنے اس دن سے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے یوم یقر امین الڈا سے سیران کا اندو ملا دوسو یو فضول جس روز یہ اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے جیسے کہ دوڑ لگی ہوئی ہے کوئی نشانہ ہے کہ جس کی طرف یہ سب عورتیں چلے جا رہے ہیں خاص ان کی اس روز زمین میں گڑی ہوئی ہوگی تڑہ احملہ ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی وملبھی کانو یو ادون یہ ہے وہ دن جس کا کہ سے وعدہ کیا جاتا تھا بالکل فل قرآن رضی و نفاری ویا کم بلایات مذ کی